سمین الرحمن الحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ وحمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفین الراء ورصح الباطۂ باقی تمام صامین خراد خان ارامی و برادرہ سب کو شمہ سے وارثی السلام کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو چھیالیس ابلگ چوین فورٹی فور ہاں جی اچھا تین سو چھالیس رساوی تک کے دروس ہیں اور چوون جو ہے دعا سوبیہ کا درست نمبر چوون اس نمبر پیراگراف نمبر نو یعنی نواں اللہ ہے اس کے اندر کل سولہ جو ہے دعا ہے سولہ دفعہ نور کا ذکر ہو ہے جی اس میں گیارہواں دعا آشا کے مبارک پر نو پہنچا دوں گا کہ اللہ تو ان دو ان گیارہ پیراگراف نمبر نو میں جو ہے دعا نمبر گیارہ سے شروع ہیں کہ وَ نوران من بین دیا یہاں سے شروع ہوگا انشاء اللہ و نور مین دیا وََ نور المین حلفی وَ نوران عینی ونورانعن شمالی و نوران من فوقی و نوران مین تحتی یہ دعا جو ہے نور کے والا پیراگراف سولہ تک ہے کلمات کی تھوڑی توجہ دے دوں گا تو نوراً نور کے معنی آپ نے پڑھ لیا روشنی ہاں جی ان سب کا آتا ہوا عبارت پر ہیں اللّہ مج علی نوراً ممبن یاد اس جملہ جم ہے اے اللہ تو قرار دے دے میرے لیے ایک نور ممبن یادیہ ایک روشنی ممبین مم اب ممبن یادح کا کیا معنی ہے من کے معنی سے ہیں بین ندیا اور بے ندہ بینِدہ اس کے سامنے اس کے ساتھ کے معنی میں اب بین یادیہ یا سال لائیں گے تو میرے سامنے میرے ساتھ یہ معنی بن جائے گا یہاں دعا میں میرے سامنے کا معنی ہے ساتھ سے زیادہ میرے سامنے یعنی سامنے اور آگے ہاں جی میرے سامنے میرے آگے تو پرور دگارہ تو تجمہ یوں بن جائے گا وہ نور بین یعنی اللّہ من الِ نور الم بین ادع تو پروان دگارہ اے اللہ تو میرے لیے ایک نور اور ایک ریشنی میرے آگے یعنی میرے سامنے بھی قرار دے ہاں جی اب یہ چار جہت اندر کے سارے اعضا کا نام آپ بتایا ان میں نور اللہ سے مانگا ہاں جے اللہ سے دل کے لیے نور مانگا اللہ سے جو ہے کان کے لیے نور نور مانگا آنکھ کے لیے نور مانگا خون کے لیے نور مانگا ہڈی کے لیے نور مانگا گوشت کے لیے نور مانگا ہاں جی اور دل و کے لیے نور مانگا ان سب چیزوں کے لیے نور مارنے کے بعد اب آگے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ان چھ جہتوں کے لیے بھی اللہ سے نور مارا ہے تو پہلا جو ہے سامنے اور آگے کے لئے آگے کے لئے آپ کے آگے بھی ایک نور سامنے اور آگے بھی نور مانگ ہے وَنُورًا وہ نور الم بین دین پر بند اے اللہ تو میرے لیے ایک نور یعنی ایک روشنی میرے آگے یعنی میرے سامنے بھی قرار دے اور بارہ نمبر دو وَنُورًا نور المن یعنی نور یعنی روشنی من خلم سے خلف پیچھے کے مان خلفی میرے پیچھے خلفی یعنی خلفن اور پیچھے پیٹ کے معنی میں ہیں خلفی یعنی میرے پیچھے میرے پیٹ کی جانب سے یہ معنی ہے تو اس کے اس کا تعلق اس دعا کے شروع سے اللہ مج علی من خلفی یعنی اے اللہ پر نگارہ میرے لیے ایک نور یعنی ایک روشنی میرے پیچھے کی جانب سے بھی قرار دے یہاں یعنی میرے پیر کے جانب سے بھی قرار دے یعنی جیسے ایک آگے ایک نور مانگا ہاں سامنے اور ایک پیچھے بھی ایک نور مانگ رہے ہیں پیر کی جانب بھی ایک نور مانگ رہے ہیں ایک روشنی آگے ہو ایک روشنی پیچھے بھی ہو اللہ سے دعا کر اے اللہ ایک روشنی ایک نور میرے پیچھے کی جانب سے بھی قرار دے نورا من نورن منخلفی یا اللہ الِّّ قرار دے میرے لیے نوراً ایک نور ایک روشنی منخلفی میرے پیچھے کی جانب سے بھی ہاں جی پیچھے پیر کی جانب سے بھی اگنور کرا دے پھر تیرواں دور میں آ رہا ہے وہ نوراً یمینی نور پھر وہی روشنی اس کے تعلق ہوئے اللہ مجل سے یعنی اللہ مجل نورن ا یمینی ہے تو یمین جو ہے یمینی اس کے دو کلمہ ہیں یمین یمین کے معنی قسم کے معنی میں آتا ہے اور یمین کے معنی دائیں جانب دائیں ہاتھ دائیں طرف کے معنی بھی آتا ہے اس کے جمع ایمان آتا ہے ہاں جی قسم کے معنی میں اور ایمان جو ہے قسم یمین کی جب قسم کے معنی میں ہو تو ایمان اس کی جمع آتا ہے اور یمین کے بھی جمع ایمان بھی آیا ہے اور اس کے دو معنی ایک قسم کے معنی میں بھی ہے اور دائیں جانب دائیں ہاتھ دائیں طرف کے معنی میں آتا ہے جامع ایمان اور جب عرب بولتے ہیں یمیناً و شمالاً یعنی دائیں اور بائیں یہاں شمال بائیں جہاں اردو والے شمال نے شمال جنوب والا معنی نہیں معنیٰ عرب جو بولتے ہیں شمع یمین شمالاً دائیں اور بائیں ہماری جو دعا ہے اردو کے دعا میں علام اللہ تو تین کتابیں بھی شمالی تو وہاں شمال جو ہے بائیں ہاتھ کے معنی میں ہے تو یہاں پر بھی بائیں ہاتھ کے معنی میں بائیں جانب کے معنی میں ہیں تو یمین وشملیں دائیں اور بائیں <coughs> تو ان معنی میں سیان جو ہے دائیں جانب دائیں طرف یہ جو تجمہ زیادہ صحیح المنجد نامی لغت میں یہ آیا اس القاموس الجید میں بھی یہ ترجمہ مختلف آیا لغات کی تشریح تو نور یمینی پھر معنی کیا گا پر بڑھے گا تو میرے لیے قرار دے ایک نور یعنی ایک روشنی میرے دائیں طرف یعنی دائیں جانب سے بھی دائیں طرف سے بھی یعنی دائیں جانب سے بھی آگے کے لیے نور مانگا پیچھے کے لیے نور بڑھ اللہ سے اللہ ایک نور میں نوران مین بے نیت ایک نور میرا آگے سے کرا دے اور نورا میں حل ایک نور میرے پیچھے سے کرا دے اب دعا ہو گیا وہ نورا یمین اور اللہ اور ایک نور میرے دائیں جانب سے بھی قرار دے دائیں جانب بھی قرار دے فروان تو میرے لیے ایک نور ایک روشنی میرے دائیں دائیں جانب سے بھی قرار دے اس کا تجمع. اب دعا وہ ان شمال اب دائیں آ گیا تو بائیں میں آ گیا ہاں جی المنج شمال بہنی بائیں طرح المنجد نام میں مشہور ہے شمال کے معنی بائیں طرف جسم نا آپ کو تھا ہمارے دعا میں بھی ارضو کی دعائیں میں دائیں بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے جو دعائے ہوئے ہیں الحم اللہ تو تین کتابیں بھی شمالی وہاں شمال بھی بائیں طرف سے میرے بائیں ہاتھ مراتے تو یہاں پر بھی بائیں طرف وہ نوران شمالی شمال کی مہنے بائیں طرف ان شمالی یعنی میرے بائیں طرف سے میرے بائیں جانب سے یعنی ایک اللہ ایک نور میرے دائیں طرف جانب سے قرار دے اور جانب اور ایک نور میرے بائیں جانب قرار دے تو ترمیم ہو جائے یا اللہ تو میرے لئے ایک نور یعنی ایک روشنی میرے بائیں طرف سے بھی قرار دے یا میرے بائیں جانب بھی قرار دے یہ مان بھی پندرواں دعوجے و فوقی فوکی یہ تعلق علامہ بنے علامہ جلی نور من فوقی ادر جو ہوتا ہے اے اللہ قرار دے ایک نور من یعنی سے فوک اوپر پر اچھا اور زائد بہتر اعلیٰ بڑھ کر یہ سارے معنی القاموں جدید میں آیا یہاں دعا میں اوپر کا معنی مناسب ہے تو عنوراً من فوق اے اللہ فوقی میں جو مین فوق یعنی میرے اوپر سے یوں معنی بن جائے گا اس میں جو فوق اوپر کے معنی میں یا میرے کے معنی میں میرے میری کے معنی ضمیر متقلی میں ہاں جی تو وہ نورانمین فوقی تو اس آگے شروع والے جملے سے جوڑیں گے تو یوں منجے گا اللہ مج علی نور انمین فوقی تو تجمہ یوں ہو جائے گا پروالگار میرے لیے میرے اوپر سے بھی اگنور قرار دے یعنی ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے تو ابھی آپ دیکھو آگے دعا خلّہ میرا آگے بھی اگنور کرا دے میرے پیچھے سے بھی ایک نور کرا دے میرے دائیں جانب بھی ایک نور کرا دے میرے بائیں جانب بھی اگنور ان کو جہات سے بول دیں چھ جہاتی انسان کے ہر شے کے جو ہے وجود کے لیے چھ جہات اور آخری دعا جو ہے تو یہ آ اے اللہ میرے اوپر بھی ایک نور قرار دے سر کے جانب ہاں جی اور ابھی آخر میں فرمانے سعلم دعا وہ نورانمین تاہتی تحت جو ہے یا پھر ضمیر تاہتن جو ہے نیچے کے معنی میں فوق کی ضد ہے فوق اوپر تحت نیچے اوپر نیچے اردو میں بھی ضد ہے یہ الفاظ آپس میں تو تاہتی یا کے ساتھ آیا تو یا میرے میری کے معنی میں ہے تو انور ان منتاحت منتاحتی یعنی من تاہتی میرے نیچے سے میرے نیچے کی جانب ہاں جی نیچے سے یا میرے نیچے کی جانب نیچے کی جانب یہ معنی بھی صحیح ہے ہاں جی تو دعا کا تجمہ یہ بن جائے گا اللہ اس کے جوڑ بھی شرم ہو جائے گا اللہ علی نورن مین تحتی یہ سب کا عطف اسی پہلے جملے پر ہے نورن من قلبی فی قالوی کے طرف اسر عطف ہوتی ہے تو تجمہ یوں بن جائے گا بعد نورن من تحتی یعنی اللّہ اللہ علی نور مین تحتی اے اللہ قرار دے پرورگانہ قرار دے تو میرے لیے یعنی تو میرے لیے میرے نیچے بھی ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے جس طرح اوپر کے لیے دعا کے نیچے کے لیے بھی تو گویا کہ جو آپ نے جو جن کو جہاد سے ہوتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہاں انسان کی چھ جہت ہیں چھ سمتیں ہر شے کے جو ہے ہوتا ہے ہر کے لیے آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے دائیں ایک بائیں ایک اوپر نیچے تو آپ کی تمام اعضاء کے لیے دعا مارنے کے بعد اب جو ہے چھ جہت سے بھی دعا مارے کیوں دعا کا اللہ سے اللہ میرا آگے بھی ایک بلب روشن ہو پیچھے بھی ایک بلب روشن ہو اوپر بھی ایک بلب روشن ہو دائیں طرف بھی ایک بلب روشن ہو بائیں طرف بھی ایک بلب روشن ہو اوپر بھی اور نیچے بھی ہر طرف جو چھر جہد پہ نور روشن ہو تو وہ نور المینتا یعنی تجمہ تج کیوں جگہ پروا دکھا رہا تو میرے لیے میرے نیچے بھی ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے تو یہ جو ہے یہ پیراگراف سولہ دعاؤں کے ساتھ سولہ لفظ نور اس میں تکرار ہوا ہے تو توجہ یہ بن جائے گی اس میں یہ تمام اعضاء کے لیے الگ الگ اللہ سے نور طلب کرنے کے بعد جو ہے جو کہ انسان کے اندر کا حصہ تھا اب دعا نمبر گیارہ و نور المین بے ندے سے لے کر عنور المین تک جو ہے مومن اپنے ارد جہات جھات س کے لیے بھی مانگے سطا کے جو ہے نور نور و روشنی کا ایک حصہ ایک حصار جو ہے ایک حصار ہاں جی اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے تاکہ ظلمت ظلمت گمراہی جو ہے ہاں جی گمراہی کی جو ترقی ہے باہر سے ہی روک دیں ظلمت و گمراہی جو ہے ظلمت گمراہی ظلمت و گمراہی باہر سے ہی روک دیں اور انسان کے اندر پہنے نہ دیں اور شیطان کو انسان کے اندر مداخلت کا گنجائش ہی نہ رکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست گزارے ہیں کہ اے اللہ تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے میرے لیے ایک ایک نور و روشنی قرار دیں تاکہ میں شیطان اور اور شیطن شفت لوگوں کی ظلمت گمراہی کو دور سے دیکھ سکوں اور اپنے آپ کو بچا سکوں اور ہر سو سے میری حفاظت ہو اور میرا وجود جو ہے اندر اور باہر ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے ایک نورانی وجود بن جائے اور میرے وجود سے صرف خیر اور خیرات ہی کا چشمہ و نور پھوٹے اور سب کو راہنمائی اور ہدایت ملے اور اس طرح جو ہے میں حادی و مہدی بن جاؤں اور سر چرمۂ خیر بن جاؤں ہاں جی تو یہ جو ہے یہ مختصر دعا ہے یہ پہلا پیراگراف پیراگراف نمبر نو تھا یہ اس میں سولہ نور اللہ تعالی سے مانگا زین اس دعا پہ اگر ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو بہت سے نورانی ہیں بہت سے نورانی ہیں ہاں جی، وہ لوگ جو شیطان کے وسوسوں میں گرفتار ہیں وہ لوگ جو اپنے اعضاء و جوارے کو اپنے کام کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے ہیں، اپنے آنکھ کو نامرہم دینے سے نہیں بچا سکتے ہیں، جو لوگ اپنے کام کو غلط چیزیں سننے سے نہیں بچا سکتے ہیں، جو لوگ اپنے ہاتھ پیر کو گناہ کی طرف حرکت سے نہیں بچا سکتے ہیں جو لوگ اپنے عقل شعور فکر کو صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں ہاں جی جن کے عزاب و جوارے ہمیشہ ہاتھ پہ گناہوں کی طرف حرکت کرتی ہیں وہ تمام حضرات اس دعا کو پوری خلوص سے دل سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان سولنگ جہت سے ہاں جی اللہ سے نور ہدایت مانگیں کیونکہ یہ سارے نور اللہ سے ظاہری بلب کے نور تو نہیں مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے نور اہداف مان رہے ہیں تمام آزاب و جوارے کے لیے نور ہدایت مان رہے ہیں اللہ کی جو ہے لطف و کرم اور رحمت کے نور مارے اللہ کی شفقتوں کے نور مار ہیں تاکہ اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بندے پر نازل کرے اور اس کو صراط المستقیم پر قائم و دائم رکھے تو یقین بات ہے یہ نور وہ نور ہدایت ہے اللہ کی جر اللہ کے راستہ جو ہے اس سے آپ کو نظر آئے گا اگر یہ دعائیں آپ کے قبول ہوئیں اور آپ نے خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگتا رہا تو یقیناً جب آپ کے سارے اعضام نور آ جائیں گے آپ کے دل منور آپ کے قبر منور آپ کے کان منور آپ کے آنکھ منور آپ کے بال منور آپ کے حت خال تک منور آپ کے گوش منور آپ کے خون منور اس میں نور کے چشمے کھل رہے ہیں آپ کے دل و دماغ جو ہے قوت فکریہ ہے وہ منور آپ کے ہڈیوں میں نور ہاں آپ کے آگے نور دائیں طرف نور بائیں طرف نور اوپر نور پیچھے نور جب ہر طرح سے نور ہی نور ہے تو پھر آپ ظلمت کی طرف کیسے جائیں گے پھر آپ شیش کو حضور کی طرف کیسے جائیں گے پھر آپ گناہوں کی طرف کیسے جائیں گے پھر آپ گناہ کا سوچے ہی گا سوچے گا ہی کیسے تو لہٰذا زین گرامی ہاں جی وابعلومان یہ جی، سراپا نور اسی دعا سے چونکہ یہ عادی کی کتابوں میں بھی ہے میں نے سنن نسائی میں بھی سنا ہے اس میں روایت مضف اللہ کا جو میں نے ٹی وی پر ایک دفعہ عامر لیاقت پروگرام کر رہا تھا اس کے حوالے سے وہ سنن نسائی میں یہ دعا ہے بول رہا تھا اور وہ اسی دعا کو رسول اللہ کے نور ہونے پر دلالت کر رہا تھا نوری بشر ہونے پہ کیونکہ اس میں آپ نے اللہ سے نور مانگا اس کے بعد والے پیراگراف میں بھی نور مانگا اس میں سات نور کے لفظ اس میں سولہ نور ہے ہاں جی کل تیئیس نور اللہ ساتھ مانگیں تو پیامبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیامبر کی اس دعا کو قبول فرمائے گا تو قبول فرمانے کی نظمیں پیامبر سراپا نور بن جائے گا آپ کو وجود مراوق نور ہی نور ہوگا ہاں جی تو یقینا جو ہے بندے مومن بھی اس اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا خود بھی فرمایا امت کو بھی تعلیم فرمایا لہٰذا اذہ نے گرامین دعاؤں کو خصوصاً وہ لوگ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بندگی میں سوچتے کرتے ہیں نفس ہمارا کو شیطان سکون سے بہن نہیں دیتے وہ ان دعاؤں کو خلوص سے پڑھتے رہیں آجی سے پڑھتے رہیں اللہ سے احداد مانگے نور احداد مانگے انشاءاللہ شاء آپ سیدھے راستے بھریں گے میرے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو خلوص سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے